بسم اللہ الرحمن الرحیم اوپر والے کے حضور گرفتاری کے پہلے دن نہ ریڈیو ملا اور نہ اخبارات دوسرے دن ریڈیو مل گیا مگر اخبارات دینے سے چشم پوشی کر لی گئی تیسرا دن سفر میں گزرا اور گاڑیوں کے ریڈیو سے خبریں سن لی چوتھے دن اخبار مل گیا مگر ریڈیو پر پابندی لگ گئی آج چھٹا دن ہے اخبارات مل رہے ہیں جبکہ ریڈیو کے بارے میں اوپر والوں کا حکم سنا کر مسلسل انکار کیا جا رہا ہے جب کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ مجھے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ کی گرفتاری کسی سنگین جرم میں نہیں ہے اب میں ان حالات میں کیا کروں دل سے آواز آ رہی ہے کہ قلم کو روکو رجسٹر بند کرو اور اصل اوپر والے کے حضور عشا کی نماز کے لیے حاضر ہو جاؤ دل کی یہ پکار سچی ہے اور ہر غم اور محرومی کا علاج ہے بے شک اگر اوپر والا مل گیا تو نام کے اوپر والوں سے جان چھوٹ جائے گی اور دل میں کوئی حسرت اور محرومی بھی باقی نہیں رہے گی اچھا اب اللہ حافظ اور اللہ اکبر